أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه الله اللہ آج ہمارا سبق انشاءاللہ سورہ اللہ کی آیت نمبر ننانوے سے شروع ہوگا مشہص صلاحۃ وسلام کا واقعہ اور اس واقعے کے اخیر میں سامری کا لوگوں کو بت پرستی کی طرف بھارنے کا واقعہ بیان ہوا ہے اب یہاں سے اللہ جل جلا یہ بیان فرما رہے ہیں کہ پہلے گزری ہوئی قوموں کے واقعات ہم آپ کو بتاتے ہیں اس لیے کہ اس میں نصیحت ہے اور رسالت کا ذکر ہے توحید کا ذکر ہے اور قیامت کا ذکر ہے قدالی کا نقص و کا یوں سناتے ہیں ہم آپ کو منبا ما قد سبقہ ان لوگوں کے واقعات ہم آپ کو سناتے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں مصعل الصلاۃ وسلام کا واقعہ ہم نے آپ کو سنایا ہے وقد آتی نا کملدن وقرا اور حقیقت میں ہم نے آپ کو اپنی طرف سے نصیحت عطا کی ہے یعنی قرآن من آر دن ہو فن نہ قیامتی وزرا جو کوئی منہ پھیرے گا اس قرآن سے تو وہ قیامت کے دن بھاری بوجھ اٹھائے گا بہت زیادہ گناہوں کے ساتھ آئے گا خالدین فی ہی وہ اس بوجھ میں اور مصیبت میں ہمیشہ رہیں گے وسا الحمد یوم القیامتیملا اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ بوجھ بہت بری چیز ہوگی یہ جو گناہ ہوں گے ان کے اوپر یہ ان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوگی یوم فخوف سوری ونحر المجرمین یوم ذرقا جس دن پھونکا جائے گا سور میں اور ہم مجرموں کو جمع کریں گے اکٹھا کریں گے اس دن اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی انسان جب پریشان ہوتا ہے اور بری حالت میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں نیلی نیلی ہو جاتی ہیں ڈر کی وجہ سے یتخافتون بینہم ہوم اور وہ میدان حشر میں جب جا رہے ہوں گے آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوں گے ڈر کے مارے اللہ وسطم اللہ عشر کہ تم لوگ نہیں رہے قبروں میں مگر دس دن مرنے کے بعد کہ قبروں میں جو رہے ہو صرف دس دن رہے ہو نہ عالم و بیما اِذِ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً اِلَّا بِسْتُمِ اللَّا يَوْمَا اللہ جل جلالہو فرماتا ہے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں اگرچہ وہ چھپکے چھپکے کر رہے ہیں لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں اِذِ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً ہم اچھی طرح جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جبکہ ان میں سے جو سب سے اچھے طریقے والا ہے وہ یہ کہے گا اللہ بِثُمِ اللَّا يَوْمَا کہ تم تو صرف ایک دن رہے ہو ایک دن صرف وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّينَ اسْفَا اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ پہاڑوں کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّينَ اسْفَا آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میرا رب پہاڑوں کو بکھیر کر رکھ دے گا فیضر وہاں کا پھر زمین کو ایسی حالت میں چھوڑے گا کہ صاف چٹیل میدان ہوگا کوئی پہاڑ کوئی دیوار کوئی گھر کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی بھی شخص کہیں بھی چھپ نہیں سکے گا لا فی آئی و جم والا امتا نہ تو تو اس زمین میں دیکھے گا کوئی ٹیڑی جگہ ولا امتا اور نہ ہی کوئی تیلا کوئی تیلا تک نہیں ہوگا کوئی جگہ یا کوئی ٹیڑی جگہ یا کوئی گڑا کچھ بھی نہیں ہوگا صاف سترا چٹیل میدان ہوگا ہر چیز نظر آئے گی کوئی بھی شخص اللہ سے چھپ نہیں سکے گا یوم اس دن پکارنے والے کی بات کا سب پیچھا کریں گے لا جس کی بات میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے وہ آواز دے گا اور سب اس کے پیچھے باغ رہے ہوں گے وہ خشاتل رحمان اور رحمان جل جلال کے خوف اور جلال سے لوگوں کی آوازیں دب جائیں گی فلاں تسما ہمسا پھر تو نہ سنے گا مگر آہستہ آہستہ سرگوشیوں کی آواز کوئی بھی زور سے بات نہیں کرے گا لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن تنفع من شفا تو اللہ اس دن سفارش کام نہیں آئے گی مگر جس کے لیے اللہ رحمان نے اجازت دی ہوگی وردی قولا اور اس کی بات اللہ تعالیٰ نے پسند کی ہوگی یا دما خلف تو نی علم وہ جانتا ہے کہ ان لوگوں کے آگے کیا ہونے والا ہے اور ان لوگوں کے پیچھے کیا ہو چکا ہے ان سب کو اللہ جانتا ہے ولا یوہی تو نہ علما لیکن یہ لوگ اللہ تعالی کے علم کو قابو میں نہیں لا سکتے اللہ کیا کچھ جانتا ہے ان لوگوں کو نہیں معلوم ان تل وجوہ اور رگڑتے ہیں منہ اس اللہ کے آگے جو ہئی ہے زندہ ہے ہمیشہ قیوم جو پوری دنیا کائنات کا نظام چلانے والا ہے وقد من حمل آج وہ شخص ناکام ہے جو کہ ظلم کا بوجھ اٹھا کر لائے یہاں تک اللہ تعالی نے یہ ایک تصویر بیان فرمائی ہے قیامت کی کہ کافر اور مجرم لوگ پریشان ہوں گے اور اس آیت سے اللہ تعالی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان ہوں گے نیک امال کرنے والے ہوں گے ان کو قیامت کے دن کوئی ڈر نہیں ہوگا کوئی خوف نہیں ہوگا وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور جو ایمان کی حالت میں اچھے اعمال کرے فلا يخافُ ذُلًّا وَلا حَزَنًا تو نہ تو اس کو بے انصافی کا ڈر ہوگا اور نہ ہی نقصان کا ڈر ہوگا۔ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا اور اسی طرح اتارا ہم نے قرآن کو عربی زبان میں وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ اور بار بار ہم نے اس میں وعیدیں سنائی ہیں ڈرانے والی باتیں سنائی ہیں جہنم کے اور عذاب کی باتیں بیان کی ہیں یتقون تاکہ وہ پرہیز کریں او لهم ذکرا یا ہماری یہ باتیں ان کے دلوں میں کوئی اثر کرے اور سوچ اور غور و فکر کرنے کے لیے ان کو تیار کرے فتح الحق سو غالب ہوا اللہ جو کہ حقیقی بادشاہ ہے یہ دنیا کے بادشاہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اصل حقیقی مالک اور بادشاہ کون ہے اللہ ہے فتح اللہک الحق بس بلند ہوا اللہ جو کہ حقیقی بادشاہ ہے وَلَا بالقرآن من قبل خدا کا اخیر میں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل قرآن کریم یاد کرنے کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلات جس وقت آتے ہیں قرآن بیان کرتے ہیں تو پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام کو پریشانی ہوتی تھی سننے کی اور یاد کرنے کی ایک ہی وقت میں سن بھی رہے ہیں اور یاد بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اس میں آپ پریشان نہ ہو آپ بس سنیں اسے یاد کروانا یہ ہمارا کام ہے اس مسئلے میں پریشان نہ ہو وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ اور قرآنِ کریم کی جو وحی آپ پر ہوتی ہے اس کے پورے ہونے سے پہلے اسے یاد کرنے کے لیے آپ جلدی نہ کریں آپ پہلے سنیں حتمنان سے اور یاد کروانا یہ ہمارا کام ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ اس قرآن کو جمع کرنا اور اس قرآن کو یاد کروانا اور پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے آپ پریشان نہ ہو وہ قربنی علم ہاں بس آپ یہ کریں کہ دعا کیا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما آج ہم نے آیت نمبر ننانوے سے آیت نمبر 114 تک یعنی پندرہ آیتوں کا مختصر ترجمہ پڑھا ہے اللہ ان آیات سے متعلق جو مختصر تفسیر ہے وہ کل کے سبق میں بیان کریں گے آج صرف یہ بات بیان کرنی ہے رب ضدنی علمہ اس دعا کو یاد کریں اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے کس طرح یاد کرنا ہے رب ربی علمہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما ہے بس آج کے سبق میں اتنی سی بات آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و اعلی علیہ و